سلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی الله وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبرک سلام مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو ماہجات الحرام کا آغاز ہو گیا یہ وہ مبارک ماہ ہے جس میں مناسی کے حج حج کے اراکین حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں اور حج اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون اور یہ جو اشرا ذوالحجہ کہلاتا ہے ذوالحجہ کے دس دن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے تو یہ عبادت کیا یا ہمیں رات عبادت کریں تو شب قدر میں گویا عبادت کی دن کا روزہ ذوالحجہ کا ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے تو اللہ نصیب فرمائیں جنتیوں کو جنت میں نا ختم ہونے والی سلطنت اور بادشاہت عطا کی جائے گی جنتی وہ نعمتیں کھائیں گے جو کسی بادشاہ نے تصور میں بھی نہیں کھائی ہوں گی نیند میں بھی نہیں کھائی ہوں گی خواب میں بھی نہیں کھائی ہوں گی جنتی جنت میں وہ لباس پہنیں گے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جنتیوں کے کی لباس کیسے ہوں گے اللہ خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا سنیں پارہ پندرہ سورہ کہف کی آٹم نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے وہ ضل بسنا سیاب خدر وہ ہے سنت اور سبز کپڑے قریب اور کنا دیس کے پہنیں گے وہ تختوں پر تکیا لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں کی لگژریز آرزی یہاں کی عیش و عشرت ٹیمپری مستقل نہیں آپ نے بہت وسیع عریض بنگلہ بنا لیا اور سینٹرلی اے سی ہے وہ واش روم میں بھی اے سی وہاں بھی ایئر کنڈیشنر ہے مگر کب تک آخر دنیا چھوڑ جانا ہے اور آرام دے گدے کب تک جو اصل آرام کی جگہ ہے وہ تو جنت تو جنتی جنت میں سبز کپڑے پہنیں گے سبحان اللہ سبز کپڑے پہنیں گے جنتی اور سبز رنگ جو ہے بڑا پیارا رنگ ہے پاکستان کا قومی رنگ بھی ہے نا میرے آقا کا گمت مبارک بھی سبز ہے الحمد اور سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی اور وہ کپڑے ریشمی ہوں گے اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے بہترین ریشم کے شہانا ٹھاٹ باٹ ہوں گے بادشاہ کو بھی ایسے ٹھاٹ کہاں نصیب سیکھ جی ہاں دنیا میں اگر کوئی بادشاہ بنا دنیا کا چار بادشاہ دنیا پوری دنیا میں, پوری دنیا میں جنہوں نے بادشاہت کی وہ چار ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی ہنا ولی سلاط و اسلام نے پوری دنیا کی بادشاہت فرمائی حضرت سر عنہ یہ نبی نہیں یہ اللہ کے ولی اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اس کے علاوہ نمرود نے دنیا بھر میں بادشاہت کی یہ کافر تھا اور بخت نصر غالباً دوسرا پوری دنیا کا بادشاہ تھا تو جنتی کو جنت میں جو ادنا جنتی ہوگا دنیا سے بڑی جگہ دی جائے گی فار ایور مستقل دے دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے اجر کو ان کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتا اللہ تعالی ان کو ان کی نیکیوں کی جزا دے گا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس پر کسی نے لازم نہیں کیا مگر وہ کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر ایمان والے اچھے اعمال کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے جنت کی دائمی نعمتیں لیں گے اللہ کی رحمت سے رمضان کے روزے رکھنے والے نفلی روزے رکھنے والے تلاوت قرآن کرنے والے تحجد پڑھنے والے نماز پنجگانہ کے پابند زکات دینے والے اللہ تبارہ کا وطالعہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے اس کے حبیب پاک صحیب وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والے جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کے حبیب نے حکم دیا اس کو بجا لانے والے جنت کی نعمتیں پائیں گے ہمیشہ کے لیے اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس کے حبیب نے منع کیا جو رکے رہے انشاءاللہ یہ بھی جنت کی دائمی نعمتیں پائیں گے نافرمانیاں کرنے والے اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جائیں گے تو بس تک اللہ اور جنت کے اندر بسنے کے باغات نکالے نہیں جائیں گے موت نہیں آئے گی تو جنتیوں کا لباس جو ہوگا ریشمی ہوگا وہ لباسور حج ارشاد ہوتا ہے وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے اور سورہ میں ارشاد ہوتا ہے وہ لباس اہم فی ہا حریر وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے مگر یاد رکھیے دنیا میں مسلمان مرد پر ریشم پہننا حرام ہے جنت میں حلال ہوگا جنت میں ریشمی لباس جنتی پہنیں گے اور لذت اور زینت دنیا کی زینت کیا ہے اصل زینت تو جنت میں ہوگی دنیا کے مزے کیا لذتیں کیا ہیں ایش و عشرت کیا ہے اصل ایش و عشرت تو آخرت کی ہے. لا عیشہ اللہ عیش ال آخرہ ایش تو جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے پارا پچیس سورہ دخان کی آیت نمبر تریپن میں ارشاد ہوتا ہے یل من امن سندم و استبر رقیم پہنیں گے قریب اور قنادیز آمنے سامنے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے اور مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے کوئی کسی کو پشت نہیں کرے گا جنتی اس طرح ہمیشہ اپنی من مانتی نعمتیں پائیں گے حضرت سینا کاپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتی لباس کی خوبصورتی اس کی میوٹیفکیشن بیان نہیں کی جا سکتی کما حقو ہو بیان نہیں کی جا سکتی اب ترغیب و میں جو بیان ہوا فرمایا گیا حضرت کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر جنتیوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو جو اس کی طرف دیکھے اس کی بینائی چلی جائے اس کی چمک تمک برائٹنیس ایسی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اپنے کرن سے ہمیں داخل جنت فرما دے اوہ میں کل جنتل فرد سادی حساب او میرے او میرے اللہ میرے اولا اللہ میرے, اللہ اللہ میرے, اللہ میرے اللہ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں ہر وقت جہاں سے کی انہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیار خدا دے اللہ کو جنت میں سونے کے زیورات اتا کیے جائیں جنتی کو جنت میں چاندی کے زیورات اتا کیے جائیں گے جیلری جو ہے دنیا میں یہ ہے عورتوں کے لیے لیڈیز کے لیے طرح طرح کے زیورات عورتیں پہنتی ہیں ان کے لیے جائزیں ان کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں دیگر زیورات بھی جائز ہیں مردوں کے لیے دنیا میں فقط ایک چاندی کی انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم ایک نگینے والی جائز بغیر نگینے کے جائز نہیں نگینے ایک سے زیادہ ہوں تو بھی جائز نہیں ہے افضل یہ ہے کہ یہ انگوٹھی بھی نہ پہنے اور جنتی جو جنت میں جائیں گے انہیں تو سونے کے زیورات ملیں گے مردوں کو بھی چاندی کے زیورات موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے جو ہاتھ میں پہنائے جاتے ہیں اس کو کنگن کہتے ہیں تو جنتی جنت میں کنگن پہنیں گے جو یہاں دنیا میں پہنتے وہ سن لیں کہ زیورات مردوں کے لیے نہیں ہیں ہاں جنت میں ملیں گے آئیے قرآن سنی سور کی آٹ نمبر آئٹ نمبر تیس اکتیس پارہ نمبر پندرہ ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَذْمٍ جَنَّاتُ عَذْمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا من مینسب بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی ان آم کو عمل کو ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں لہم جنات و عدم ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان, ان کے نیچے ندیاں بہیں تجری من تختی ہم انہار وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے کو جنتیوں کو جہنمیوں کو تو آگ کی زنجیریں پہنائے جائیں گے ان کو تو آگ کے عذابات ہوں گے مگر جنتوں کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے بارہ سترہ سورہ حج آج نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جنت میں پیراڈائز میں جن کے نیچے نئے بہیں اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن سبحان اللہ وہ کنگن کیسے ہوں گے اللہ نصیب فرما دے اللہ وہ دکھا بھی دے پہنا بھی دے اپنے کرم سے یہ جنت کن کے لیے ایمان والوں کے لیے کوئی کافی جنت میں نہیں جائے گا ایمان والا کون ہے جو اسلام قبول کرتا ہے وہ ایمان والا ہے اللہ تبارک قوا تعالی کی وحدانیت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ ضروریات دین پر جو ایمان لانے والا ہے وہ مسلمان ہے اللہ کے نزدیک اندین عند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اسلام جنت میں لے کر جائے گا اپنے پیروکار کو اپنے فالوورز کو اللہ میں اسلام نصیب فرمائے اور جو مسلمان ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے تو ایمان والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور ایسی جنت وہاں ایسی رہائشیں ایسے جنتی محلات سونے اور چاندی کے زبرجد کے یاقوت کے زمرت کے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور انہیں وہاں زیور پہنایا جائے گا سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے سہان اللہ جنات من أصابر من جن خلون بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے سہان اللہ جنتی جو کنگن ہوں گے اس کی لائٹ کیسی ہوگی اس کی برائٹنیس کیسی ہوگی چمک دمک کیسی ہوگی سنیے ترمیزی شریف حدیث نمبر پچیس سو سینتالیس دو ہزار پانچ سو سینتالیس ٹو فائیو فور سیون مالی جنت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسا کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے جب سورج تلو ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی کہاں نظر آتی وہ جنتی جو کنگن ہوں گے اتنے روشن ہوں گے اس میں اتنی روشنی ہوگی اتنی چمک دمک ہوگی کہ اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو سورج ماند پڑ جائے لا جنتوں کو جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے کس جگہ پر آزائے وزو پر سرحان اللہ وزو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام آزاد جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے مسلم شریف کے حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوتا ہے کاش ہم جنت میں لے جانے والے امال کریں نماز پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے اور نماز کی تیاری وضو سبحان اللہ جن جن آزائے وضو پر پانی پہنچتا ہے اس پر جنتی زیورات عطا کیے جائیں گے مرحبا نماز جنتی زیورات پہنائے گی نماز جنت میں لے کر جائے گی اللہ کی رحمت نماز جنت کے عشو عشرت دلائے گی اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے جنتیوں کو ریشم ملے گا دنیا کے اندر جو ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک روایت میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا جس نے ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے آگ کا کپڑا پہنائے گا استفر اللہ وہ آگ کا کپڑا کیسا ہوگا اللہ کی پناہ ارشاد فرمایا جس نے ریشمی لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت پورے ایک دن آگ یا آگ کا لباس پہنائے گا اور وہ دن تمہارے دنوں جیسا نہ ہوگا بلکہ اللہ کے دن بہت طویل اور ایک حدیث پاک میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ذلت کا لباس یا جہنم کا لباس پہنائے گا لباس کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات بارے شریعت کے سولہویں حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں مسلمانوں کا لباس مسلمانوں جیسے ہی ہونا چاہیے مسلمان کے لباس میں تین کپڑے ہوتے ہیں ازار تیبند پاجامہ یا شلوار اور قمیض اور اماما اللہ ہمیں اسلامی وضاح خطا نصیب فرمائے جو جنتی ہوں گے یہ سارے آپس میں بہت ہی پیار و محبت کرنے والے ہوں گے لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے لڑائی جھگڑے دنیا میں ہوتے ہیں جنت میں نہیں ہوں گے وہ دنیا میں بھی اس انداز سے رہیں جیسے جنت ہی رہتے ہیں. یعنی سینے بے کینے ہوں کسی سے لفڑا نہ ہو جھگڑا نہ ہو مار کوٹائی نہ ہو غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو کسی کے حق تلفی نہ ہو چاہے وہ اپنے والدین میں سے ہے اولاد میں سے ہے عزیز و اقربا میں سے ہے پڑوسیوں میں سے ہے دیگر مسلمان ہیں تو سینوں میں کینا جنتیوں کے نہیں ہوگا اور جہنمی جو ہیں جہنم میں ایک دوسرے پر لانت کریں گے ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے جنتی جنت میں مختلف مقامات ہوں گے بعض کے محلات بہت بلند ہوں گے مگر وہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے دنیا کے اندر جس کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں دوسرا اس کے ساتھ نعمت اس کی نعمت پر حسد کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یا اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے جنت کے اندر جنتی ایک دوسرے کی نعمتوں پر زوال کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ داخلے جنت ہونے سے پہلے ہی رب تبارک وتعالى ان کے دلوں سے کینہ نکال دے گا عناد نکال دے گا دشمنی نکال دے گا ان کے سینے پاک کر دے گا یہ आपस میں محبت کرنے والے ہوں گے میل جول رکھنے والے ہوں گے جیسے سگے بھائی ونضعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين سورہ حجر یا حجر پارہ چودہ آئت نمبر سینتالیس اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے آپس میں بھائی ہیں تختوں کو روب رو برو بیٹھے نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس سے اس میں سے نکالے جائیں تو جنتی جنت میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنتی محفل کیسی سجے گی سبحان اللہ کیا بات ہے اور جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے جب واپس پلٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھومے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا اس کو بیگ نہیں کرے گا اس کو پشت نہیں کرے گا اس کو پیٹ نہیں کرے گا جدھر بھی تخت جائے گا چہرہ اسی کی طرف رہے گا کیونکہ اس میں انسیت ہے اپنائیت ایک دوسرے کی تعظیم ہے تو دل پاکیزہ ہونا یہ کیا ہے جنتیوں کے اوساف ہیں ہمیں جنتیوں کا وصف اپنانا چاہیے اور دل کو بغزو کینے سے حسد سے پاک رکھنا چاہیے بخاری شریف کے حدیث پاک میں میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمانوں کی دوزق سے نجات ہوگی انہیں جنت اور دوزک کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا بگلا لیا جائے گا پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یعنی جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو کوئی گائڈ نہیں کرے گا کہ آپ کا جنتی محل ادھر ہے اس طرف ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. نہیں اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرا جنتی ٹھکانہ کہاں ہے سبحان اللہ میرا جنتی محل کہاں ہے الفردوس بغیر حساب اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ ہر وقت جہاں سے کیوں نہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیار خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے او میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ کینا کیا ہے جنتیوں کے سینوں میں کینا نہیں ہوگا کینا ہے کیا کسی کو بھاری جاننا نفرت کرنا دشمنی رکھنا ایک تو خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے وہ نہیں وہ اس, اپنے دل کے اندر اس کو برا جاننا دشمنی رکھنا نفرت مستقل یہ کیفیت رہے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے یعنی ویکلی دو مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں کون سے دن ہیں پیر اور جمعرات اللہ تعالی کی رحمت دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی بخش فرما دیتا ہے پیر اور جمعرات کو امال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مقصرت فرما دیتا ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینا رکھتا ہو کیا کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتا کہ یہ رجوع کر لیں و کینہ یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے تو پتہ چلے گا بغض و کینا ہوتا کیا ہے اور احزالعلوم کی تیسری جلد اس کے اندر تفصیل اس کا بیان ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا تو مسلمانوں کو آپس کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی جس طرح یہ ملی ہوئی مسلمانوں نہیں مسلمان آپس میں کیسے ہونے چاہیے جسم کی مثل ہمارے اللہ علیہ اسلام نے فرمایا جب جسم کا کوئی عرض بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے میں سارا جسم اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشرہ اور حجا کی برکتیں نصیب فرمائے جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے تو سینے سے کینا دور کرنا مسلمان بھائیوں سے حسد نہ کرنا خیر خائی کا جذبہ ہونا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے اللہ میں نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ علی علی وسلم علی